بس اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس جو ہے کتاب دعوت جو شریف میں سے ہے دس نمبر 99 ہے اور اورد حمشاہ کا سلسلہ چل رہا ہے اورمشاہ کا درست نمبر 26 ہے ہاں جی ابھی آج سے جو ہے اورمشاہ صاحب علیم علیہ حصہ ختم ہو گیا تھا کل اور آج جو ہے پھر دعا تشف اور دعائر کے بیچ میں جو ہر وقت کے مختلف دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑی جاتی ہیں ان میں سے آج سے دعائیں جمعہ ہے جمعہ کے دن جواب آپ اسفی والی دعا برحمۃ الرحمراحم تک پہنچ جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دعائیں جمعہ جمعہ کے دن جو ہے ایک مختصر دعا ہے اس دعا کے بعد پھر دعائیں تشفہ شفو پڑھ لیتے ہیں اسی طرح زور ظہور عصر معروف سب میں ایک دعا ہے تو یہ دعائیں جو ہے دعایت تشفہ سے پہلے پڑی جاتی ہیں اور دعا شفاء ختم ہونے کے بعد تو جمعہ کے دن کی دعا جو ہے یہ ہے ہر الحمد اللہ دروشریف پڑھ لیتے ہیں دروشری پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والمدارِ محمد وسلم علیم پڑھ کر پھر اللّہ مربن الزن دعا جمعہ ہے اللّہ مربَََََََََن ذخنہ كمال الحسن وسعادت العقبا و خیر اللہ وثبتنا والا وسع والتقوہ الليمان وطو مرحمت غا يا ارحم الرحمين یہ مبارک دعا جمعہ کے دن کی دعا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگتے ہیں اس کو ہم زور سے پڑھے اضاء نگرانی جمعہ کے دن با باسادہ دن ہیں بہت ہی دعائیں قبول ہونے والے دن ہیں ہاں جی اس دن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح دلعام کہا ہے ہفتے کے دنوں میں سردار ہیں دنوں کے سردار ہیں اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی عبادت ناخلا تلاوت قرآن پاک ذکر فکر درود شریف کا اثرت سے پڑھنے کا ہمارے بزگان دینا ہمیں ایک ہزار مرتبہ عامر کبھی نے درود شریف پڑھنے کو دیا اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی بہتر اور ساتھ ہی جو ہے یہ مسودہ جمعہ کے نماز کے بعد جو ہے دعا استوار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا بھی حکم ہے یہ دعا انتہائی اللہ تعالیٰ سے عظیم نعمتوں کا سوال کریں تو دعا جی اللہ عمہ ہیں جی اللہ یا اللہ کے معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے اس ذات ہے یا اللہ کے معنیٰ میں اللہ میں نے اے اللہ اے میرے پرور رب بنا یہ لفظ رب بنا آپ لوگوں نے پل لیا کثرت سے ہر دعا کی شروع میں یا اللہ عمہ آتے ہیں یا رب بنا یا دونوں ساتھ آتے ہیں تو اس دعا میں دونوں ساتھ ہیں اللّہ بھی ہے رب بنا بھی دونوں ساتھ ہیں این دونوں اللہ اللہ کے اس ذات ہے رب بنا اللہ کے اسم, اسم صفت ہے اور وویت سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ہر شے کو اپنے منزل تک خلق کرنے کے بعد اپنے جس مقصد کے لیے حال کیا ہے اس مقصد تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے اس میں رب کے اندر ہے چونکہ رب تربیت سے تربیت کے معنی ہے شے کو ایسا ایسا اس کمال تک پہنچانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے یہ اس میں رب کے اندر یہ معنی موجود ہے ہاں یعنی یہ سب موجود ہے اور رب کا معنی جو ہے پرور پرورش کرنے والا مالک سردار صاحب ان معنی میں آیا اس کی جمع ارباب ربوب آیا ہے لفظ رب جو ہے مطلقن جب استعمال کریں کسی قید کے بغیر اضافت کے بغیر تو اللہ کے لیے اسمال ہو جاتے اور رب اللہ تعالیٰ کے اسما الحصہ میں سے ایک اس میں اللہ کے صفات میں سے لیکن کسی اور چیز کے لیے اور چیزوں کے استعمال ہوتی ہے جیسے رب البیت کہا جاتا ہے صاحب خانہ ہاں مالک مکھان رب دھبا جانور کا مالک اس طرح بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے غیر میں استعمال کر تو ہمیشہ اسی طرح اضافت سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ ربنا اے اللہ اے میرے مالک اے میرے نگار اللہ ربنا رزنا ہاں اور کے معنی ہے عطا کرنے کے معنی میں ہاں جی رب نرزون اَ اللّہ ہمیں بہم پہنچانا عطا کرنا ہاں جی اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے ہمیں عطا فرما خوش نصیبی عطا فرما تو اے اللہ ہمیں عطا فرما کیا عطا فرما ربنا رب اے اللہ ہمیں عطا فرما کمال الحسنہ و سعادۃ العبا حسنہ کے معنی لکھا ہے ہر قسم کی بلائی ہاں جی حسنہ کے معنی ہر قسم کی بلائی حسنہ اچھا زیادہ اچھا خوبصورت جی اور کامیابی اچھا کام اچھی آخرت یہ سارے معنی اس کا کیا ہے تو کمال الحسنہ یعنی کیا ہے ایک تو حسنہ ہے ایک کمال حسنہ ہے کمال کمال کے معنی پورا ہونا کامل ہونا یعنی حسن یعنی اچھائیاں بلائیوں میں کمال تک ہمیں آتا ہے کمال ہے اچھائی عطا کرے ایک تو صرف اچھائی ہیں ایک کمال اچھائی ہے ایک حسنہ اور کمال حسنہ جو ہے حسنہ سے بالاتا رہے ہاں ایک اچھائی ہیں, ہیں اور پھر بلائیوں میں بھی کمال ہاں کمال انتہا اردو میں بولتے ہیں کمال انتہا ہاں کم تو مراد یعنی کیا نگا ہے اچھائیوں کی کمال ہمیں عطا کریں یعنی کامیابیوں کا کمال کمال اور حسنہ کامیابیوں کا کمال تمام اچھی خوبیاں ہاں وہ جو ہے کمال کے منزل تک جو ہے پورا کرے اور ہمیں عطا کرے یہ مانا ہے کہ اللہ ہمیں کمال حسن عطا کرے تمام بلائیوں میں کمال کا درجہ ہمیں عطا کرے یعنی کمان تمام اشیاوں کی کمال درجہ تمام اشیاء کمال درجے کے ساتھ ہمیں عطا کرے اس کے اعلیٰ مقام و منزلت کے ساتھ ہمیں عطا کرے وسعادت سعادۃ العبا سعادت جی جو ہے <تقل> یعنی کہ اعبا سے مراد آخرت ہے جی یعنی ایک تو انجام کے معنی میں آتا ہے اعبا کا معنی تو یہاں پر سعادت اعبا خود ہے. سعادت کا معنیٰ سعید سے خوش نصیب ہونا خوشحال ہونے کے معنی میں عقبا انجام نتیجہ یہاں مراد قیامت ہے تو سعادت العقبہ یعنی کہ یعنی سعادت در زندگی آخرت اے اللہ کے آخرت کی زندگی میں ہمیں خوش نصیبی عطا فرما ہمیں خوشحالی عطا فرما ہم جی ہمیں سعادت مندی عطا فرما اور آخرت کے دن ہمیں خوش نصیب کر دے کل قیامت میں مراد ہمیں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دے اور ہمیں اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حالو اور محمد آل محمد کی شفاعت ہمیں حاصل شامل حالو یہ ہے سعادت اقبا یعنی اغبا یعنی قیامت آخرت نے ہمیں ہاں جی سعادت نصیب فرما خوش نصیبی عطا فرما خوشحالی عطا فرما کال قیامت میں یعنی قیامت میں ہمیں نجات عطا فرما وہ خیر الخرت والا اور اے اللہ خیر کے معنی بھی ہر قسم کی بلائی اچھائی کے معنی کیا ہے آخرت سے مراد قیامت ہے اولا سے مراد دنیا ہے ہاں جی تو خیر اللہ آخرت یعنی اے اللہ تو ہمیں جو ہے دنیا و آحرت دونوں میں بلائی عطا فرما تو یہ جو یہ دعا جو ہے دوسرے الفاظ میں حسن دنیا و آحرت کا دوسرا لفظ ہے یعنی اے اللہ میں دنیا اور آحرت میں حسن عطا فرما یا اے علامہ دنیا اور آحرت دونوں میں خیر عطا فرما خیر ہر قسم کی بلائی کو عربی ادب میں خیر سے تعبیر کیا ہے ہر قسم کی اچھائی ہر طرح کے بلائی ہر طرح کی نفع بس چیز فائدہ مند چیز اس کو عربی لغت میں خیر کہا ہے تو اے اللہ میں دنیا اور آحرت دونوں میں ہر طرح کے بلائی ہر طرح کے فائدے مند اور نفع و دیں اور, اور مال و دولت ہمیں عطا فرما اور قیامت میں یقیناً خیر اللہ رت آخرت میں جو خیر ہے بہترین خیر وہی جنت ہے اس کی عظیم نعمتیں ہیں تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے بلائی اور ہر طرح کی نفا واش فائدہ مند چیزیں ہمیں عطا فرما تو بہت ہی جامع دعا ہے ادا نگر ہمیں ہاں جی اے اللہ میں نے میں اس کا اعلیٰ درجے کے بلائی ہمیں عطا کرے اور کمال حسنہ ہمیں عطا کرے آخرت میں ہمیں سعادت مندی نصیب کرے اور دنیا اور حرت دونوں میں ہمیں ہر طرح کی بلائی عطا کرے وہ سب بھی اتنا ہوا ہاں جی سب بتائیے بتو ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے ہاں جی کہیں جم جانا ثابت قدم رہنا سب بتنا عربی لغم لکھا ہے کا ثابت قدم رکھنا اللہ سے دعا کرتے سب بت سب بتائیے سب سے باب تفیل سے ہے امر کا چکا ہے اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے ہمیں جو ہے ہمارے پاؤں مضبوط بنا یہاں پر ہمیں مضبوط بنانا پختہ کرنا سابق قدم زیادہ آسان میں سابق قدم رہنا ہے تو ثابت ال ثابت قدم رکھے نہ ہمیں اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے دیکھو نا میں ایک دفعہ جو ہے عمل کرنا آسان ہے ہاں ایک دفعہ ایمان لانا ایک دفعہ توا کا کام کرنا آسان ہے لیکن اصل کامیابی کے لیے تنجی ایمان پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے یعنی یہاں سابق قدم ممتا لہٰذا سب یعنی ثابت قدم رہنا مضبوط بنانا پختہ کرنا یہاں یعنی یہ معنی زیادہ مناسب ہے تو اللّہ اللہ سب بتنا الل ایمان و تا اللہ ہمیں ایمان اور طوا پر جو ہے ثابت قدم رکھ دے تو یہاں ایمان سے مراد جو ہے تمام ایمانیات ہے خدا پر پیغمبروں پر قیمت پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر رسلوں پر جن چیزوں پر امامت پر ولایت پر ہاں یہ تمام چیزوں پر جن پر اللہ نے ایمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اے اللہ ان تمام چیزوں پر ہمیں سابق قدم رکھ دے ہاں جی تمام ایمانیات پر ہمیں سابق قدم رکھے یہ نہیں کبھی اچانک شیکو کو شبہات دینے پیدا ہو جائے اور پھر نوضب اللہ مرتض ہو جائے دن سے نکل جائے کیونکہ اذان گرہ میں ایک دفعہ ایمان لانا ایمان کے راستے میں آنے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہنا نہایت ضروری ہے اسے علم شریف میں بھی اس دن اسرات المستقیم کا تجمہ ایک علام علیہ وسلم نے فلمایا یہ اے سب ناسرات المستقیم میں سورات المستقیم پہ ثابت قدم رکھے ہاں جی اور قرآن باغ میں آپ کو بہت سی دعائیں ملیں گی امیا علیہ السلام سلام انہوں نے سب بدنا جو ہے ثابت قدم رہنے کے دعا اللہ سے کیا ہے اور سب بد اقدام منع کتنی جگہوں پر کہا اللہ ہماری پاؤں ثابت قدم رکھے اے اللہ ہمیں پاؤں سیدھے راستے پر جمائے رکھے کہ ہم دین سے بھی ہلٹ رہ نہ جائے ہاں جی اور تغوا کا معنی کیا ہے تغوا خدا ترسی خدا سے ڈرنا پرسہ ہاں جی پرہیز کے معنی میں تو یہاں پر اللہ نے ثابت قدم رکھے ایمان پر اور نے پر گاری پر خدا خوفی پر ہاں جی خدا ترسی پر ہمیں ثابت قدم رکھے تو تغوا کی اصل حقیقت کیا ہیں تغوا کا معنی ڈرنا اپنے آپ کو بچانا تو تغوا کے اعلیٰ پہلا منزل یہ انسان فرائض اور واجبات پر سختی سے عمل پیرا رہے ہیں ہاں جی جتنی چیزیں نماز روزہ حاضر جتنی چیزیں ہم پر فرض کیے ہیں ان فرائض پر جو ہے پابندی سے ہم عمل پیرا رہے ہیں اور حرام جتنی چیزوں والا اعلیٰ حرام کا جھوٹ بولنا بہتان لگانا الزام لگانا ہاں جی اور غیبت کرنا اور دوسرے دھرم کے حرام چیزوں کا کھانا ہاں رشوت ہو رہی ہیں اسی طرح سود ہو رہی ہیں اور جتنے بھی حرام چیزیں حقوق کھانا لوگا کا مال کا سب کرنے سب حرام چیزوں سے ساختی سے اجتناب کرنا یہ تغوا کی اصل بنیاد ہے میں کرغوا کی اصل بنیاد ہے ہاں جی یہ دو ہر صورت میں ہوئے بغیر انسان متقی نہیں کہا جا سکتا پھر اس کے اوپر پھر وہ حرام چیزوں سے سختی سے اجتناف اور واجبات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے بعد ہاں پھر وہ جو ہے مستحبات پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہیں جو اس کا تو کوئی حد حدود نہیں ہے وہ تو بے نہاد ہے آپ کو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے مشحقہ عمال کا میں صدقہ مصابی صدقہ جندنا دینا چاہے دے سکتے ہیں مصابی روزہ جنہ رہنا چاہے رکھ سکتے ہیں مست حدقتہ جتنا دینا چاہیں آپ کو اللہ توفید دے سکتے ہیں اس طرح سے تمام خدمت حالات مستحب عمل جتنا کرنا چاہیں وہ کرتے چلیں اور مخروع ناپسند چیزوں سے آپ تعلیم کان پرہیز کرتے رہیں تو یہ تغوا کا اعلیٰ منزل اعظن تو واجبات اور محرمات پر ہاں واجبات پر سختی سے عمل محرمات سے سختی سے پرہیز کرنا اس کے بعد جو ہے مستحبات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش اور مقروحات سے زیادہ زیادہ بچنے کی کوشش تو آپ ثابت اغوا بن جائیں گے ہاں جی اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ سبت علی ایمان و تغوا کیونکہ اضاع گرہ صرف ایمان لانا مہم نہیں ہے بلکہ مہم ایمان پر ثابت قدم رہنا تاکہ ایمان پر قائم رہ کے دنیا سے چلیں یعنی آپ میدان جہاد اکبر جہاد اصغر دونوں میں ثابت ہاں سبات ایمان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہی جو ہے ان دونوں میدانوں میں آپ جیت سکتے ہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی جو ہے اللّہ شبنا کی دعا امبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ صبد نل ہاں اور سب اعدامہ کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں کئی جگہوں پر اور ساتھ ہی جو ہے ایک دو سابق قدم رکھنے والوں کی فضلت میں قرآن پاک میں آیا تھے قرآن پاک میں یہ سرحصل عید نمبر تیس میں فرماتے ہیں ان الزین قالوا الرب اللہ بے شک وہ لو جنہوں نے کہا ہمارا پرور نگاہ تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ پر ایمان لایا ثم تقاع پھر انہوں نے استقامت اختیار کیا ثابت قدم رہے ڈر گئے اللہ ہمارا رب کہہ کر ڈر گئے تو اللہ کو کیا جدت ہے تنزل علیہم الملاکت تو ان پر دنیا سے جانے کے وقت اور دنیا ہی کے اندر پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللّہ تخواب ہو اللہ تعالیٰ ہاں اور تم خوف نہ کرو اور مت اور اس جنت تم اور انہیں بشارت دیا جاتا ہے اس جنت کا جن سے ان سے کہتے ہیں بشارت تو تمہارے لیے اس جنت کا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے اس طرح ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں بھی ان کو یہ بشارت مل جاتی ہے بندہ تم بے خوف خطر یہاں سے آخرت کی طرح تمہارے سفر کرو تمہیں جنت کی خوشخبری ہو ہاں جی تو لہٰذا ذان غزمی یہ دعا ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ سب سے زیادہ اہمیت رہتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ شروع میں اچھے ہوتے ہیں آخر میں خراب ہو کے دنیا سے مر جاتے ہیں تو یہ بندہ متباغ ہے اور بہت سے لوگ دنیا میں شروع میں اس کی کچھ خرابیاں ہیں لیکن آخر میں توبہ طائب ہو جاتے ہیں ایمان پر ثابت قدم رہ کر ہاں جی دنیا سے چل بستے ہیں یہ لوگ خوش نصیب ہے یہ لوگ ان کے بخش کی زیادہ امید ہے پھر آخرت میں فرماتے ہیں برحمت گاہ یا ارحم الرحمین برحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت لطف عنایت کے معنی میں ہے یا ارحم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمین رحم کرنے والوں میں سے یعنی اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا برحمت گاہ تیرے رحمت کا واسطہ ہے تیرے رحمت کا سہارا ہے تیرے رحمت کا وسیلہ ان یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ جو چیزیں تجھ سے مانگا ہے جو ہے حسن کمال حسن اور آبا میں کل قیمت میں سعادت مندی دنیا اور حالت دونوں میں خیر آخرت و خیر دنیا و آخرت سعادت دنیا و آخرت اور ایمان و طاواب پر ثابت قدم رہنے کی یہ پانچ اہم ترین چیزیں اللہ میں نے تجھ سے مانگا ہے یہ صرف اور صرف تیرے لطف و کرم اور تیرے احسان کی برکت سے میں نے منگا ہے اللہ تیرے رحمت کے سہارے سے میں نے مانگا ہے تریے رحمت کے جو ہیں وہ سلے سے میں نے مانگا ہے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جس کے بدلے میں میں تجھ سے یہ عظیم نعمتیں مانگ رہا ہو میرا تو پر کوئی احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں میں تج سے یہ چیزیں مانگا رہا ہوں لیکن چونکہ تم مہربان کری میں اللہ ہے اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہو تو یہ دعائیں پر اختتام ہوتا ہے